رسولِهِ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اہدنا الصراط لمستقیم صراط الذین انعنت علیہم غیر المغرور علیہم ولا الظالیم درد پاک پر لیجی اللہ علی النبی جیب صل اللہ علی وسلم صلیم و سلاب یا یا کے بعد معزز سامعین کرام ملت تمام محامد و محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ شریف کے لیے ہے خدا محترم آج آپ حضرات نے آج کی پراوی میں سورہ آراف کی تلاوت سماعت فرمائی یہ سورہ مبارکہ چوبیس رکوع پر مشتمل ہے اور یہ سورہ مبارکہ مکی ہے پہلے اس کے مضامین کا خلاصہ سماعت فرما لیجیے اس کے بعد اس میں جو ضروری بحث ہوگی وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے انتہائی اختصار کے ساتھ دلائل کے جامع میں آخرات کے سامنے پیش کی جائے اس کے مضامین حضرات محترم میں نے جیسا عرض کر دیا کہ جب یہ سورت مکی ہے تو مضامین وہی ہیں جو سورہ انعام کی گزرے جو کل کے آپ نے سورہ مبارکہ کی تفسیر سماعت کی کہ کفار کا طریقہ شرک کا اور بتوں کا اس کی تردید اللہ رب العزت نے بیان فرمائی تو اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی وہی لوگ مخاطب ہیں یعنی اہل مکہ جنہیں سمجھاتے سمجھاتے ایک عرصہ گزر گیا لیکن حضرات گرامی انہوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا تو اس شرح مبارکہ کے اندر ان کی سخت قسم کی زجر و تومیخ کی گئی ان کو تمبی کی گئی ان کو ڈانٹ کر یہ سمجھایا گیا کہ سنو تم جیسی بہت سی نافرمان قوم پہلے گزر چکی ہیں اور انہوں نے اگر اپنی انبیاء کی تعلیم کو ٹھکرا دیا تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب اتارا ہے اگر تم بھی اپنی حرکتوں سے بات نہ آئے تو تمہارے لیے بھی وہی اذام لئی اتار دیا جائے گا اور اس سورہ مبارکہ کے اندر اس کی تفصیل بیان کی گئی اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کے اندر خصوصاً کئی انبیاء کرام کے ذکر کیے گئے جس طرح کہ حضرت نوح علیہ السلام حضرت ہود حضرت صالح حضرت لط حضرت شعیب علیہ السلام ان انبیاء کرام کے واقعات کو بیان کیا گیا مختصر پیمانے میں اور خصوصاً حضرت موسا علیہ السلام کے واقعات کو بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا حضرت موسٰ علیہ السلام کا واقعات کیونکہ دین متین اور دین توحید میں ایک بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے اس کی تفصیل میں انشاءاللہ سورہ اللہ کے اندر انشاءاللہ شاء اگر زندگی بخیر رہی تو اس تفصیل میں انشاءاللہ سورہ اللہ کے اندر آپ کے سامنے ارض کروں گا المختصر اس صور مبارکہ کے اندر دوسری بات ایک یہ تھی کہ حضرت موسا علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ کیا کیا معاملہ ہوا فرعون نے ربویت کا دعویٰ کیا اور حضرت موسا علیہ السلام نے اس کے مکر و فریب کے قلی کس طرح کھول دی حضرت گرامی اس کی اس تفصیل اس سورہ مبارکہ کے اندر کی گئی پھر اس کے بعد اس بات کو لوگوں کے سامنے رکھا گیا کہ تم میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت سے کیوں حیران ہو جاتے ہو ہاں یہ تھی کہ پہلے ہم ایک ایک علاقے کے لیے ابتدائی دور میں ایک ایک علاقے کے لیے الگ الگ قوم کے لیے ندیوں کو مبوس کیا جاتا تھا ایک نبی ایک ضلع کے لیے آگیا ایک گاؤں کے لیے آگیا ایک شہر کے لیے آگیا ایک ملک کے لیے آگیا اس طرح نبی بھیجے جاتے تھے لیکن نبی فاط صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلما پر نبوت ختم کر دی گئی تو سرکار علی سلاط السلام کو سارے عالمین کا رسول بنا کر بھیجا گیا یعنی نہ تو ضلع کی تفصیص نہ قوم کی تفصیل نہ ذات کی تفصیل نہ کسی لسان کی تفصیص نہ گویا کہ مال کی تفصیص نہ مال و کی تخصیص, نہ قوم کی تخصیص, نہ ملک کی تخصیص. کسی تخصیص کو ملحوظ نہیں رکھا گیا بلکہ گیا. ہم نے اپنے نبی کو سارے عالم کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے اس کی رسالت جہاں جہاں تک ہمارے مخلوق کے فرد کامل کی رپائی ہوگی جہاں جہاں تک خلق کا اطلاق جائے گا جہاں جہاں تک عالمین کا اطلاق جائے گا وہاں وہاں تک میرے حبیب کمریا رسول بنا کر بھیج دیے گئے ہیں اس مبارکہ کے اندر ان تمام مضامین کو جو میں نے تین چار آپ کے سامنے ارد کیے اسی کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا اب آئیے ایک ایک اس کے جس پر جو ضروری بحث کے ساتھ بیان کرتے ہیں ایک دفعہ دروے پاک پڑھ حضرات محترم مکہ کے کافروں میں ایک بہت بری عادت جو یہ تھی کہ وہ اپنے مطلب سے کسی بھی چیز کو حرام کر دینا کچھ بھی کر دینا یعنی جو چیز حرام نہیں اس کو حرام قرار دے دیا تو کیونکہ سورہ مکی ہے ان میں ان کے سارے فاسد عقائد کا بھی رد کیا گیا ہے اور ان کے باطل نظریات کے ساتھ ساتھ ان کے باطل اعمال کا بھی رد کیا گیا ہے اور اللہ رب العزت نے اس میں بیان فرما دیا کہ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ کوئی بھی چیز حرام کرتا پھرے اللہ رب العزت نے زمین آسمان کو پیدا کیا کھانے پینے کی چیز کو اللہ نے پیدا کیا حرام حلال چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے اب یہ اللہ کے دست قدرت اور اس کی نشیت میں ہے کہ جس چیز کو چاہے وہ حلال کر دے اور جس چیز کو چاہے وہ حرام کسی انسان کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کسی شخصیت کو اختیار نہیں دیا گیا کہ جناب وہ کسی بھی چیز کو حرام کرتا پھرے یا حلال کرتا پھرے ہاں اللہ رب العزت کے اختیار اور اس کے اذن سے اللہ کے پیارے انبیاء کو یہ اختیار ملتا ہے کہ وہ جو چیز ناپسند ہوتی ہے اس کو اللہ کے اذن سے امت پر حرام کر دیتے ہیں اب حضرات محترم قرآن مجید فرقان حمید کی ہے کریمہ سے کئی مسئلے نکلتے ہیں اس کا ترجمہ سماعت فرما لیجیے اللہ فرماتا اللہ کی خرج علی بات ہی بات رشک کون ہے جو اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو حرام کرتا ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کر دی ہے پاک رزقوں کو ہم نے پیدا کیا اور کون ایسا ہے جو اللہ رب العزت کے سامنے مد مقابل کھڑے ہو کر ان چیزوں کو حرام کرتا ہے پتا چلا جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام نہیں کہا بڑے سے بڑا مفتی ہو یا شیخ الدیس ہو اس کو اختیار نہیں کہ کسی چیز کو حرام کہے فکا حنفی کا یہ مسلم قاعدہ ہے علامہ شامی رحمت اللہ علیہ فتح شامی فرماتے ہیں کہ اپنے دور کا بڑے سے بڑا مفتی ہو لیکن اگر وہ کسی چیز کو مقروت تنظیم بھی کہے گا تو اس کے لیے شرح دریل برکار ہوگی چاہے وہ کس قدر متبحر عالم ہو حرام تو درکنار مقروع تحریمی تو درکنار وجوب اور فرائض کو درکنار سنت معقدہ غیرمعقدہ نوافل تو درکنار وہ فرماتے ہیں کہ اگر مقروع تنظیم اگر کوئی عالم کسی شے کو کہتا ہے تو اس کے لیے اس مسئلے پر دلیل قائم کرنا ضروری ہے کیونکہ دلیل کے بغیر کسی کے قول کو تسلیم نہیں کیا جائے گا اور تی رزق اور پکی ہوئی چیزیں چاہے وہ پکی ہوئی ہو چاہے وہ ابھی پیدا ہو رہی ہو چاہے وہ مارج وجود میں نہیں آئی ہو یا ماری مالی وجود میں آ کر اس کی تعداد کئی کثرت پر پھیل چکی ہو یا کثرت پر نہیں پھیلی تو قلت پر ہے تو کسی کو یہ اختیار نہیں کہ کثرت کو دیکھ کر کسی چیز کو حلال کہہ دے اور قلت کو دیکھ کر کسی چیز کو حرام کہہ دے بلکہ یہ اللہ رب العزت کی شان ہے کیا جسے چاہے حلال کر دے جسے چاہے آرام کر دے اور یہاں پر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو فکر دی ہے یہ پیغام فار مکہ کے لیے نہیں تھا یہ علت قیامت تک عام ہے کہ کسی کو اختیار نہیں ہے جو اپنے نفس اپنی خواہش اپنے تعصب کی دنیا میں اندھا ہو کر کسی بھی چیز کو حضرات حرام کہتا پھرے اللہ فرماتا کوئی من حرم اللہ کون ہے جو میرے مقابلے میں کسی چیز کو حرام کر دے جب میں کسی چیز کو حرام نہیں کر رہا تو کون ہے جو ایسی چیزوں کو حرام کر دے حضرات اس سے پہلے سورہ بڑے باو انداز میں یہ بات گزری تھی کہ وقت فصل محرما علیکم کہ ہم نے تفصیل کے ساتھ تمہارے سامنے وہ چیزیں بیان کر دی کہ جو حرام تھی اس کی تفصیل پہلے درسوں میں گزر چکی ہے پھر اللہ نے فرمایاد رکھو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں آئے گا جائے گا کچھ بھی نہیں اپنے خواہش سے وہ یبین رقبت گمراہ کریں گے یعنی آئے گا جائے گا کچھ بھی نہیں کسی بھی چیز کو حلال کہہ دیں گے کسی بھی چیز کو بھی حرام کہہ دیں گے تو اللہ رب العزت فرماتا اللہ رب کا الم بدین تو یاد رکھو اللہ رب العزت حد سے بڑے بڑھ جانے والوں کو اچھی طرح سے جانتا ہے تو جب اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا کہ جس چیز کو میں حرام کر دوں وہ چیز حرام ہو جاتی ہے اور جس چیز کو میں حرام نہ کروں وہ چیز حرام نہیں ہوتی ہے اور ایک حدیث پاک اس پر اور انداز میں سن لیجیے جو اس آئے کریمہ کی بالکل باب تفسیر کرتی ہے وہ حدیث پاک حبیثر نے فرمایا میرے صحابہ سنو الحلال ما اللہ فی کتابی صحابہ حلال وہی چیز ہے جس کو میرے اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کیا ہے ون حرام ہو ماں ہر رم ہی حرام وہی ہے جس کو میرے اللہ نے اپنی کتاب میں حرام کیا اور میرے صحابہ سنو وہ مما سخت اور جس پر قرآن خاموش ہو جائے جس چیز پر قرآن سکوت کر لے فا وہ وہ چیز جائز ہوتی ہے کیونکہ دیکھیے اللہ نے جو چیزیں پیدا فرمائی ہیں وہ تین صورتوں پر ہے یا تو وہ حلال ہوگی یا وہ حرام ہوگی اگر وہ حلال بھی نہیں ہے حرام بھی نہیں ہے تو ہے کیا ہے وہ مب اب جس کی ایک آسان سی مثال میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ڈیسک دیکھیے میرے سامنے پڑا ہوا ہے اس پر میں نے قرآن شریف کو رکھ کر اس پر قرآن دے رہا ہوں قرآن میں ایسا کوئی حکم ہے کہ ڈیسک پر قرآن رکھ کے درخت دیا کرو اس پر کوئی نس ہے اس کے حلال ہونے پر کوئی آیت ہے نہیں ہے نا کیونکہ حلال چیز حلال اور حرام جب کپی طور پر کسی چیز کو حرام کیا جائے گا تو وہاں پر کسی مولانا کے قول کو نہیں قرآن کی نس پیش کی جائے گی کیونکہ نشے قطعی سے کسی چیز کو حرام کیا جاتا ہے اور نشے قطعی سے کسی چیز کی حلالیت اور فرضیت کو ثابت کیا جاتا ہے تو کیا ایسی حضرات محترم کوئی آیت ہے کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ جب تم قرآن کا در دو تو سامنے ڈیسک رکھو پھر اس پر کتاب رکھو تو وہ چاہوں گا ایک بالکل نیچے اتر کر مثال دینا چاہتا ہوں کوئی ایسی قرآن کی آیت ہے نہیں ہے اچھا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں جب اس کے حلال ہونے پر کوئی آیت نہیں ہے تو کیا اس کے حرام ہونے پر کوئی آیت ہے بتائیے اب دیکھیے نہ تو اس کی ہمت پر کوئی آیت ہے نہ اس کی حرمت پر کوئی آیت ہے تو تیسرا حکم لازم ہو جائے یعنی مباح یعنی جائز ہے جو چیز قرآن جس چیز کو واضح طور پر حلام نہ کرے اور واضح طور پر جس چیز کو حرام نہ کرے بس اس کے جواب کے لیے یہی کافی ہوتا ہے کسی چیز کے جائز ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس کو حرام نہ کہا گیا ہو یاد رکھیے گا کسی چیز کے جائز ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کو حرام نہ کہا گیا اب دیکھئے فاتحہ پڑا جاتا ہے کھانا سامنے رکھ کر اس میں فاتحہ پڑا جاتا ہے قرآن کی آیتیں پڑی جاتی ہیں قرآن اللہ کا کلام پڑا جاتا ہے سورہ انعام میں بھی قرآن کی آیت گزری ہے کہ ہر اس چیز کو کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا جائے جس پر اللہ کا نام لیا جائے اب دیکھیے سامنے کھانا رکھ दिया ہے پانی رکھ دیا کچھ بھی رکھ دیا اب اس پر پاکا دیا جا رہا ہے اس پر قرآن کی عادت پڑی جا رہی ہے اب کوئی کہ جناب یہ تو حرام ہے تو میں کہوں گا آپ کے کہنے سے حرام نہیں پورا پیس پا رہا موجود ہے اس میں کوئی عادت پیش کرو لاؤ کوئی آیت تو مجھ سے کہے گا جناب اس پر حلال ہونے کی کون سی آیت ہے میں نے کہا حلال ہونے کی نہیں ہے تو آپ یہ بتائیں حرام ہونے کی بھی نہیں ہے نا تو کہتے نہیں تو میں نے کہا جائز ہونے کے کسی کو اللہ نے اختیار نہیں دیا کہ صرف داڑی اور امامہ سر پر رکھ لے اور جناب پانچ وقت کی نماز پڑھائے تو وہ خطیب اعظم منجار مبلغ اسلام منجار قرآن کے ساتھ ظلم کرنے والے کا ٹھکانا جہنم ہے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں رات کی رامی تو قرآن کہتا ہے کہ کس کو یہ اختیار ہے کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کسی چیز کو حرام کرا دے دے تو یہ یاد رکھیے جس چیز کو حرام نہیں کہا گیا اس کے جواب کی سب سے بڑی دلیل ہی اس کا جواب ہونا ہے کہ اس, اس کو حرام نہیں کہا گیا اسی طرح تیزا دیکھ لیجئے چالیسواں دیکھ لیجئے کوئی مسلمان یہ نہیں کہتا کہ اگر تیسرے کو شباب نہیں پہنچایا تو چوتھے کو نہیں پہنچتا کوئی ایسا کہتا ہے بتائیے اگر چالیسویں کو نہیں پہنچایا تو اکتالیسویں کو نہیں پہنچتا کوئی ایسا کہتا ہے یہ شکیں اور یہ وقت صرف اس لیے متعین کی جاتی ہے کہ ہمارے جو عزیز اور اقربا ہے وہ شامل ہو جائے اور میت کے دعا کر لیں بولے نہیں جناب دن متعین نہیں تو میں نے کہا نکاح کا بھی تو دل متعین کیا جاتا ہے شادی کے دن متعین کیے جاتے ہیں تو اس پر دن متعین پر کوئی فتوا نہیں لگتا تو یہ تیزا چالیسواں اس کی اصل سال سوار ہے اور جو طریقہ آج رائز ہو چکا ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر قرآن خوانی کر لی جاتی ہے ہاتھ اٹھا کر دعا کر لی جاتی ہے تو یہ حرام نہیں کیونکہ اگر حرام ہے تو پھر قرآن لانا پڑے گا قرآن پڑھنا کبھی حرام ہو سکتا ہے بیٹھ کر کبھی دعا کرنا حرام ہو سکتا ہے اس طریقے کی ممانف قرآن میں نہیں تو جب یہ حرام نہیں تو کوئی مجھ سے کہے جاتا پھر یہ تو حلال بھی نہیں تو میں نے کہا اس کے حرام ہونے کی نادلیل یہی کافی ہے کہ یہ جائز ہے کیونکہ اللہ نے تین قسم کی چیزیں بیان سمائی ہے ایک حرام ایک حلال اور ایک مداح جو چیز حلال نہیں ہے اور اس پر حرام کی عائد بھی نہیں ہے تو وہ مبا ضروری ہے یعنی جائز ہے اور جو لوگ اپنی خواہش سے کسی بھی چیز کو حرام کہتے ہیں میں کہتا ہوں اپنی زبان کو لگام دے قرآن ان کو کیا کہہ رہا کل من حرم رم اللہ کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں چیزوں کو حرام کہتا ہے آپ اس گروہ کے اچھی طرح سے پہچان کر چکے ہوں گے کہ جن کی زبان سے حرام اور صف کے علاوہ کوئی فتوا سازر نہیں ہوتا اور قرآن نے ان کی تربیت کر لی ہے کہ خبردار حلال وہی ہے سرکار سماطے ماحل کتاب ہی حرام ہو ماحول کتاب ہی اور یاد رکھو سرکار سماطے وہ من سکت انہوں جس چیز پر شریعت خاموش ہو جائے کہ اس کو حلال بھی نہ کہے اور حرام بھی نہ کہ جس چیز پر شریعت خاموش ہو جائے کہ اس کو حلال بھی نہ کہے اور حرام بھی نہ کہے تو میرے آتا کا فتوا ہے وہ جائز ہوتی ہے وہ جائز ہوتی ہے حا پتا چلا کہ جو چیز حرمت کے سے ثابت نہیں ہے اس چیز کو حرام کہنا قرآن پر ذاتی ہے اور اللہ کے مقابلے میں خود کو الہ بنانا ہے اللہ دعا کیجیے اللہ رب العزت ایسی گویا کے دور درازی اور ایسی بے باگ بے باقی سے اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجیے اب ایک مضمون سورہ آراف ایک مضمون اس میں یہ بیان کیا گیا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو جنتی ان کو ندا کریں گے نادا اصحاب الجنت اصحاب النار جنتی جو ہیں وہ جہنمیوں کو ندا کریں گے اور کہیں گے کیا تمہیں وہ چیز مل گئی جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا کیونکہ دیکھو ہمارے نبیوں نے تم سے کہا تھا کہ تم اگر غلط کام کرو گے تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور تم ہمیشہ جہنم میں جلو گے تو جنتی ان سے کہیں گے کن سے کہیں گے جہنمیوں سے کہیں گے تمہیں وہ پہنچ گیا جو ہمارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا اب امام راضی یہاں پر ایک بات کیونکہ ماشاءاللہ فلسفی ہیں اور وہ ایسا ایسی بات کرتے ہیں کہ قرآن پر کوئی اعتراض نہ کر سکے نہ کوئی کافر عالم کر سکے نہ کوئی کافر فلسفی کر سکے بڑے سے بڑا عقل مند آدمی آ جائے اور وہ قرآن کے سامنے احتراض نہ کر سکے تو ایسے مسفر ہیں تو امام فضل راضی کہتے ہیں کہ جنت جو ہے وہ ارس کے پاس اور جہنم تحسفرہ اتنا فاصلہ ہوگا تو یہ دونوں آپس میں بات کیسے کریں گے فرماتے ہیں تفسیر کبیر میں جب اتنا فاصلہ ہوگا کہ یہ دونوں آپس میں بات کیسے کریں گے تو امام غازی رحمتہ اللہ نے بڑا پیارا جواب دے دیا فرماتے ہیں بات دراصل یہ ہے کہ جنت اور دوزخ اس قدر فاصلہ تو ہے لیکن مشکل محال بات نہیں کیونکہ صرف بود مسافت آواز سننے سے معنی نہیں یعنی صرف دور ہونا یہ دلیل نہیں ہے کہ بندہ آواز نہیں سن سکتا ریڈیو دیکھیے ریڈیو آپ گھر میں چالو کیجیے وہ دیکھیے اس کا آپ اینٹینیا وغیرہ جو کہتے ہیں وہ کتنا دور ہوتا ہے اور ریڈیو کہاں سے آواز کو کھینچتا ہے آواز کو کھینچتا ہے تو فرمایا امام راضی رحمت اللہ علیہ بود مکانی آواز کی لہروں کو سننے سے معنی نہیں یعنی جدا کا دور ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ آواز کی لہروں کو روک سکے گا ان کے مقدس الفاظ یہ ہے کہ وہ و بودھ المتانی وہ بودھ المسافتے دور ہونا اور دور ہو کر کسی کی آواز سننا یہ بود متافت یہ فاصلہ آواز کو قریب کرنے سے ممانت نہیں رکھتا اس لیے کہ آواز کی لہریں خود گھر بنا جاتی ہے آپ دیکھیے جس طرح کہ آج سائنس ترقی کر گئی ہے بے شمار چیزیں آپ کے سامنے آپ کی موجود ہے جس کی میں ایک ریڈیو کی مثال دی موبائل فون آپ دیکھیے حضرات گرانی جس کا کوئی چینل ہی نہیں ہوتا اور نہ کوئی ایسا ندام ہوتا ہے بلکہ یہاں فون دبایا تو لاہور میں آپ نے گفتگو کر لی اب دیکھیے آوازوں کی لہریں اس کو کس طرح کھینچ رہی ہے یہ تو آج آنے میں ترقی کی ہے تو جس طرح آج ترقی کرتا یہ اس بات کی دلی ہے کہ آواز کی لہروں کو اگر کوئی چیز کھینچے تو کھینچی چلی جاتی ہے لیکن کھینچنے والا ہو لیکن کھینچنے والا ہو آج آنے میں یہ طاقت آ گئی ہے کہ وہ آواز کو کھینچ لیتی ہے اور اللہ رب الزت نے بغیر کسی آلے کے بغیر کسی کام کے اپنے بلو کے اختیار دیا ہے کہ جب وہ میرے قریب آ جاتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جب میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں وہ دور کی چیزوں کو دیکھ لیتا ہے جب میں اس کے کان بن جاتا ہوں تو دور کی چیزوں کو سن لیتا ہے تو سنا اسی طرح اچھا جنت کی آواز جہنمی تک پہنچ جائے گی پتا چلا حضرات گرامی اگر آواز کو کیس کرنے والی طاقت ہو تو آواز کی لہریں دوری کے راستہ اس کو آر نہیں بن سکتا تو میں پوچھتا ہوں آج اگر کوئی غریب کھڑے ہو کر سرکار کی بارگاہ میں کہہ دے مستفا جان رحمت اللہ کو سلام اور سرکار کے بارے میں یقینا رکھے کہ میری آواز وہاں جا رہی ہے تو یہ شرک کیسے ہو سکتا ہے آمد. سرکار تو فرماتے میری مزار پر ایک رشتہ ہے جو ساری دنیا کے جو ساری دنیا کی میرے غلاموں کے دروج کو سن لیتا ہے اور ہمارے مخالفین بھی کہتے ہیں بالکل صحیح حدیث ہے سرکار نہیں سنتے وہ فرشتہ سنتا میں نے کہا سبحان اللہ سرکار کی مزار پر جو فرشتہ ہے وہ ساری دنیا کی آوازیں سن لے میرے مصطفیٰ نہ سن لے تو کسی نے بڑا خوب کہا کہ زباں پہ کل مائے تو ہی دل میں برز رسول زباں پہ کل مائے تو ہی دل میں برج رسول ارے یہ بے ہیں کسی یہ تو بے وفا ہے کسی بے وفا کی بات کرو کہ دل میں مصطفیٰ لے کر رہے ہیں حضرات محترم دیکھیے اس آئےت کریمہ سے بڑے واضح انداز میں پتا چلا کہ آوازیں پہنچتی ہیں اور قبول کی جاتی ہے ہمارے مخالفین کے بہت بڑے امام اور مشتحد نے اپنی کتاب میں لکھا ہے پہنچے اب کیا رسول اللہ آپ پر کب دروپ پڑوں سرکار نے جمعے کے دن پر دروپ کی کسرت کرو یوم مشہور وہ دن مجھ پر گرود پہنچایا جاتا ہے تو حضرت ابو دردار نے عرض کی وہ بات اور وفات بھی یا رسول اللہ یا رسول اللہ کیا یہ چیزیں آپ کی وفات کے بعد بھی ہوں گی حبی شریف کی کتاب میرے پاس موجود ہے اس عبارت کو اونل المعبود نے بھی نقل کیا اس عبارت کو شوکاری نے بھی اپنی کتاب کے اندر نقل کیا لکھتے ہیں کہ جب سرکار سے ابو دردہ نے سوال کیا وہ باد وفات بھی کہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اپنی وفات کے بعد بھی اگر سنیں گے تو سرکار نے یہ نہیں کہا ہاں یہ بات تو ترنے سے ہی کہی بادی کا مسئلہ تم نے صحیح بتایا کہ چلو زندگی میں تو وہ آواز مجھ تک پہنچ جاتی تھی اب بادی کا کیا ہوگا تو سرکار نے میرا کوئی ایسا غلام نہیں جو مجھ پر درد پڑے اور اس کی آواز مجھ تک نہ پہنچے کے اللہ ہو وہ اس ابو یا بعد نام میری وفات کے بعد بھی کہ بے شک زمین کی طاقت نہیں کہ انبیاء کے جسم کو کھا سکے اور اللہ کے نبی زندہ ہوتا ہے اور رزق دیا جائے تو اس مسئلے سے واضح ہوا حضرات گرانی کہ سرکار علیہ و سلام کے لیے اگر کوئی عقیدہ رکھ لیا جائے کہ آواز وہاں پہنچتی ہے اور جو اس کو شرک ہے میں کہوں گا اس کی فکر کی غلطی ہے قرآن تو اس مفہوم کو بڑے واضح انداز میں بیان کرتا ہے ایک دفعہ دور و پاک کر لیجیے صلات و سلام یا یا یا سیدی یا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی اب حضرات محترم درس بخاری شریف میں اس واقعے کو میں تقریباً کئی دفعہ گویا کے بیان کر چکا ہوں سرکار والم صلی اللہ تعالی علیہ شرما غزوہ بنی مسترک سے واپس ہوئے واپسی کے وقت راہ میں تیز ہوا چلی جس سے چوپائے گویا کے ادھر ادھر ہو گئے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلما نے اس وقت یہ خبر دی کہ مدینہ شریف کے اندر رفا کا انتقال ہو گیا یہ واقعہ تفصیل کبیر کے اندر موجود ہے قرآن کیا ہے پہلے سن لیجیے قرآن کیا تھا کلے کو ماشاء اللہ اے محبوب تم کہہ دو میں اپنی جان کا مالک نہیں اور نہ میں اپنی جان کے نقصان کا مالک ہوں کہتے ساری تقریب آپ کی دھری کی دھری رہ گئی نا سرکار سے تو اللہ نے بروا دیا ہے بتا دیجئے میں کسی جائز چیز کا مالک نہیں ہوں تو میں کہتا ہوں تھوڑا آگے پڑھ لو اللہ یہ فرماتا ہے اللہ ماشاء اللہ حبیب یہ یعنی کہے تاکہ منکر انکار نہ کرے کافی لوگوں کو تو کہ میرے اختیارات کو دیکھ کے مجھے خدا مت سمجھنا اور تیری آرزی جی کا بہانہ لے کر کوئی دوسرے لوگ تجھے بالکل گویا کہ کندم نا سمجھنے کن نہ کو کافروں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں خدا نہیں کہ میں کسی چیز پر گویا کہ اپنے ذاتی اختیارات مسنت کر دوں میں کسی پر اپنی طاقت کو مسنت کر دوں میں ذاتی طور پر اپنے لیے نفع لے آؤں اور ذاتی طور پر اپنے آپ کو نقصان سے بچا دوں لیکن یاد رکھو اللہ ماشاء اللہ جب اللہ دے دیتا ہے تو کر دیتا ہوں اللہ ماشاء جب اللہ دیتا ہے کر دیتا ہوں قرآن کی یہ شان ہے اور یہودیوں کی یہ علامت ہے یہودیوں کا کام یہ تھا وہ سرکار کے بارے میں جب تورید بھی پڑھتے تھے یا قرآن پڑھتے تھے تو جہاں سے مطلب نکلا اتنا پڑھ کے فوراً بیان کر دیا اور کہا دیکھو یہ تو یہ ہے تو اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا آساتو مینون ابادل کتاب ہے وہ تقرر تم کیسے ہو کہ بعد آئے پر ایمان لاتے ہو بعد سے کفر کرتے ہو है? جتنا ٹکڑا تم نے پڑھا کیا اس پر ہی مان جو آگے اس پر ایمان نہیں کیا کلّے کو نفس نفن ولادرا کہ یہیں تک ایمان اللہ ماشاء اللہ کوئی قرآن نہیں ہے ما اللہ ماشاءاللہ اللہ نہیں ہے ما اللہ ماشاءاللہ کے انکار کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے ہم اہل سنت و جماعت کُلّا کو کی بھی خاص ہے ما اللہ ماشاء اللہ واقف کیونکہ دونوں قرآن ہے دونوں قرآن ہے اور مومن وہ ہے جو تیس پارے کے ہر زبر زبر زیر زیر, زیر ہر شد مد تمام پر عقیدہ رکھے وہ مومن ہے اور زا کتاب لا رہی بفیقی عملی تفسیر بن جائے اور قرآن نے کہہ دیا محبوب کہہ دو ان کافروں سے کہ میرے پاس نہ تو کوئی مستقل اختیارات ہیں اور نہ میرے پاس کوئی مستقل نفا کی چیزیں ہیں مگر جس پر اللہ مجھے فائز کر دے اس کا واقعہ یہ ہے کہ میں اکثر آپ کو کرتا ہوں کہ قرآن کی آیت کے ساتھ شان نظر بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ اس آیت کا بیک گراؤنڈ پتہ چل جائے کریمہ بنی رضا بنی سلط میں نازل ہوئی سکار واپسی میں لوٹ رہے تھے تیز ہوا چلی ہوا چلی جانور سب ادھر ادھر ہو گئے یعنی پتر بتر ہو گئے سرکار نے اس وقت ایک غیر کی خبر دی شہابہ کو مدینہ مرفا کا انتقال ہو گیا مدینہ مرفا کا انتقال ہو گیا اتنے میں سرکاری اٹھنی بھی کھو گئی جب سرکار کی اٹھنی کھو گئی تو سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ جاؤ ذرا میری تلاش کرو جاؤ میری اونٹنی تلاش کرو اب صحابہ کراموں کی تلاش کے لیے کرنے نکلے تو منافقین جو نبی کے عظمت سے چلتے تھے یعنی علم سے کہنا کہ لو ابھی تو مدینے کی خبر دے رہے تھے کہ مدینے میں رفا کا انتقال ہو گیا ابھی ان کو یہی خبر نہیں کہ میری اونٹنی کہاں پر ہے الغ راسب ابھی انہیں یہی خبر نہیں کہ میری اونٹنی کہاں پر ہے جب انہوں نے یہ بات کہی رام کیا پر گئی حبیب کہہ یہ ان منافقوں کا بھی اور ان تمام لوگوں کا چہرہ گویا کہ مست ہو کر رہ جایا سما بھی یہ کہ, عملے کو لنفسی نفعن اللہ اللہ کہ میں اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں نہ میرے پاس یہ اختیارات ہے مگر جب اللہ بتا دیتا ہے تو میں قادر ہو جاتا ہوں تفسیر جریر میں موجود ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی آج اتری تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ راو بلایا اور کہا جاؤ پنا پہاڑ کے نیچے جب راستے سے نیچے اترو گے وہاں پر ایک جھاڑیاں ہیں جھاڑیوں میں گویا کہ میری اونٹنی کی رسی پھنسی ہوئی ہے جہاں میں روٹی لے آؤ تو فرمائی جب اللہ مجھے اس پر قادر کر دے ایک آسران سی مثال دیتا ہوں توجہ جی دیکھیں اس آیت میں کہا گیا کہ نبی تم کہو میں اپنے لیے نفع کا مالک نہیں زرر کا مالک نہیں ٹھیک ہے یہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ نفع زرر اللہ کی طرف سے کیونکہ نفع کا خالق بھی اللہ ہے زرر کا خالق بھی اللہ ہے لیکن یہ کہی نہیں کہ جناب نفع اور زرر کی تقسیم انبیاء نہیں کرتے ہیں۔ بلکہ انہی کے ذمہ رکھا گیا ہے کہ یہ اس کی تقسیم فرماتی اچھا اب یہ کہا جائے کہ نہیں جناب اللہ کے سوا کوئی نفع نہیں دیتا اور جو یہ کہے کہ فلاں نے مجھے نفع دے دیا وہ مشرق ہو گیا تو میں پوچھتا ہوں جناب جب آپ کے سر میں درد ہو آپ بس کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے تو نفے کا قیدا رکھ کر کھاتے ہیں زرر کا قیدا رکھ کر تو دیکھیے ابھی تو فتوا مل گیا تھا اللہ کے سوا کوئی نفع کا مالک نہیں جو کسی ذات کے اندر نفع کی تاثیر کو مانے وہ مشرق ہے میں پوچھتا ہوں بتا دو میں نفع کی تاثیر نہیں مانتے ہو ایک زہر کا پیارا لے آئیے اور کہیے ذرا پی جائیے تو کوئی کیے گا کیوں کہا ہے اس میں, میں میں نے کہا واہ جناب نفع اور زہر کو اللہ دیتا ہے اللہ نے کسی چیز میں نفع زرر کی تاثیر نہیں رکھی پی جائیے بند کر کے ہرات کوئی زہر میں کوئی کفر نہیں ہوتا وہ خود دوائی کھا لیتے ہیں سمجھ کے کھاتے ہیں نا کوئی یا تو پھر زرر سمجھ کے اور اللہ کہتا ہے نفع نقصان کا کوئی مالک نہیں اور اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ جناب نفع اور نقصان کی تاثیر اگر کوئی بندہ کسی ولی کے اندر کسی نبی کے اندر کسی اور چیز کے اندر تسلیم کرے تو وہ کافر ہوتا ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ جب آپ کا آپریشن ہو جائے تو درد سکھانے کے لیے درد ختم کرنے کے لیے زخم بھرنے کے لیے ڈاکٹر دوائی دیتے ہیں وہ نفے کی نیت سے دیتے ہیں ضرور کی نیت سے دیتے ہیں اور آپ جو جلدی جلدی ٹائم ٹو ٹائم اتنا ڈوز کھاتے ہیں تاکہ میں جلدی اسپتال سے فارغ ہو جاؤں تو کیا نیت ہوتی ہے انما ملا مالو بنیات جو آپ کا جواب ہو ہمارا جواب ظاہر سی بات ہے آپ کی نیت وہاں پر نفے کی تاثیر کی ہے تو پتہ چلا آیت کا استقصال آپ نہیں ہے آیت یہی بتا رہی ہے کہ نفے کا خالق اللہ ہے زراعت کا خالق اللہ ہے جب تک اللہ نہیں چاہتا کوئی چیز نفع نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نہیں چاہتا کوئی چیز ذرا نہیں پہنچا سکتی اور اگر کوئی بلی کوئی نبی اگر نفع پہنچاتا ہے زراع پہنچاتا ہے تو یہ اللہ کے عزم سے پہنچاتا ہے اور قرآن کہتا کا ربردہ محبوب ہماری رضا کس چیز میں راضی نہیں ہوں گا تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آتیش جہنم سے بچا لینا دفاع ذرا نہیں مجھے بتائیے آتیشم سے بچا لینا دفاع ضرور نہیں جنت میں داخل کر دینا نفع پہنچانا نہیں لیکن ہے اور بھی اللہ ہے اس لیے ہم نے کہا کہ لاور اش جس کو ملا ان سے ملا بچتی ہے کونین میں مت رسول اللہ ایک دفعہ دروفات کر لیجیے اور اس اسور مبارکہ کے آخر میں اللہ رب العزت نے ایک واضح احکام کو بیان کر دیا وہ یہ تھا جس کو میں نے سورہ فاتحہ میں ارد کیا اور اس کی آیت آخری یہی کہ لہو لکم ترحمون اے لوگوں جب تم پر قرآن پڑا جائے تو اس کو خاموش خاموش ہو جاؤ اور اس کو سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے یہ آئے کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام کے پیچھے کراط نہیں ہوگی یا کہیں پر بھی قرآن پڑھا جائے تو سارے قاری ایک ساتھ شور مچا کے قرآن نہ پڑے کیونکہ قرآن کا حکم ہے کہ, کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے اس اس کو سنو اور اس پر غور کرو تاکہ تم پر گویا کہ رحم کیا جائے یہ آیت کریم الحمدللہ للہ مسئلہ کیا نافتی کبھی دلیل ہے کہ اس آیت کریمہ میں جب ایک قاری قرآن پڑھے گا تو سب کو ان کہہ کر خاموش رہنے کا حکم قرار دے دیا گیا ہے اور اس سے پہلے بھی میں نے مسلم شریف حدیث سب سے پہلے دس میں پیش کیا تھا حضرت مسافری سے کہ جب سرکار نے فرمایا تھا کہ ان نماز اس لیے بنایا جاتا ہے کہ تم اس کی تربا کرو از آپ امام تک جب وہ کت کرے تو خاموش رہو جب پرات کرے تو خاموش رہو اور آخری اعتراض یہاں پر میں رد کرنا چاہتا ہوں وہ کہتے ہیں نہیں جناب یہ آیت کریمہ جب اتری تھی جب وہ کافی شور مچاتے تھے نا یہ امام کے جو سر باتے کے لیے منتھ تھوڑی ہے وہ جب کافر شور مچاتے تھے تو قرآن کر گیا تو میں نے کہا جب کافر شور مچاتے تھے تو اللہ نے ان سے کہا کہ رحم کیا جائے گا خاموش ہو جا کہ اللہ کا رحم کافروں کے لیے ارے لکم ترحمون کا جملہ بتا رہا ہے کہ کافروں کی کوئی بات ہی نہیں ہے قرآن جب پڑھا جائے کافر اللہ کو ہی نہیں مانتا تو قرآن پڑھنے پر رحم کہاں ہوگا اس پر پھر اللہ ہی کو نہیں مانتا اس کی توحید کو ہی نہیں مانتا تو جناب آپ یہ بتائیے تو اگر وہ قرآن پر خاموش بھی ہو جائے تو اس پر رحم ہوگا سب سے پہلا رحم تو جب ہوگا جب اللہ کو ایک مانے اور یہاں پر جو یہ کہا جا رہا ہے کہ جب قرآن پڑ جائے تو قرآن کی کتبا قوم کرتا ہے جو پہلے رب کو مانتا ہے جو نبی کی رسالت کو مانتا ہے اور جو نبی کی رسالت کو مان لے اور اللہ کی توحید کو مان لے تو اس کو کافر نہیں اس کو مومن کہتے ہیں تو پتا چلا یہ کریمہ کافروں کا کوئی بیان نہیں کر رہی اگر چلو تھوڑی دیر کے تفریح کر لیا جائے کر بھی رہی ہے تو کافروں کا چپ کیا گیا تھا نا کیوں کیا گیا تھا قرآن پڑھا جانا تھا نا تو عام حکم ہے کہ قرآن پڑھنے پر کافروں چھپ تو تو چھپ جب کافروں کو چپ کیا گیا تو مسلمان تو بطری کا اولا چپ ہے جب کافروں کو چپ کیا گیا تو مسلمان تو بطری کا اولا چپ ہے اور کہا گیا کہ بھائی ہو قرآن <سطنعو> <ستو> نماز میں ہو چاہے بیٹے ہوئے ہو چاہے ہوئے تو خاموش ہو جانا کیوں خاموش ہو جانا ترحمون تاکہ تم پر اللہ کی طرف سے رحم نازل ہو جائے دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ آج کی ترادی اور ہمارے دس کو اور ہمارے روزے کو اپنی بارگاہ میں شرف سے عطا سے دعا فرمائی اس قرآن پاک کی برکت سے اور اس کی حرمت کی برکت سے مولائے کریم حاضران مجلس کے تمام جائز مقاصد اپنی بارگاہ نے قبول فرما ہمارے ایمانوں کی ہمارے روزوں کی ہمارے اعمال کی ہمارے مال و اسباب کی ہماری عزتوں کی تو حفاظت فرما مولائے کریم خاتمہ بالخیر کی توفیق مسیح فرماؤ واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے یہ نہ فرمائے تیرے شاہد کے وہ فاضر گیا ہم سیاہ کاروں پہ بھی عرب تپیش محشر میں سایہ افغان ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو واخر داوانحمد الحمدللہ